ان پر ایک مدت مدید جب گزر گئی فقصت علوب ان کے دل سخت ہو گئے ویسے شدت تاثر جو ہے میں نے پہلے آپ سے قرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر نے اپنے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے وہ تو ہے شدت تاثر جب اہل یمامہ کا ایک وفد آیا اور ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا اور ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حضرت یبو بکر نے فرمایا ان کا دور خلافت تھا خلیفت المسلمین امیر المومنین تھے ہا قزا کنہ القلوب یہی حال کبھی ہمارا بھی ہوتا تھا یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ ہے شدت تاثر جیسے حضور فرماتے انعقل کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی کوئی حجاب سا تاری ہو جاتا تو اس کو کہیں آپ لفظ کی جو ہے شراکت کی وجہ سے لفظ مشترک ہے کہیں اس میں دھوکہ نہ کھا جائیں کہ ہمارے دلوں کے حجاب اور حضور کے دل کا حجاب کوئی ایک نوعیت ایک ہے ان کی نسبت خاکراب عالم پاک والی بات ہے اسی طرح وہ قصد قلوب جو ہے کساوت قلبی اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر چوہترت من الجارت لما یتفترو منہ الحاق و منہ لما یشکر مینا لما یا ملول یہ آیت بہت ضروری ہے یہاں کسب قلو حکم کے حوالے سے سختی کتنی ہوتی ہے انسان کے دل کی سختی جو ہے کوئی چٹان کوئی پتھر جو ہے اس کی سختی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ تو ہمارے آپ مشاہدے کی بات ہے کوئی بھیڑیا وہ درندگی نہیں کر سکتا جو انسان انسان کے ساتھ کرتا ہے وہ بھی بھوکا ہوگا تو کرے گا جو کرے گا لیکن جو کچھ کہ اس نیشنلزم اور اس میں اندھے ہو کر جو آج موسنیا میں ہو رہا ہے جو کبھی مشرقی پنجاب میں ہوا تھا کبھی مشرقی پاکستان میں ہوا تھا اور ہوتا رہتا ہے یہ بھوت جب سوار ہوتا ہے قومیت کا تو جو کچھ ہوتا ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوا ہے کراچی میں ہوا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر گھر میں آگ لگائی گئی ہے بچے نکلے اٹھا اٹھا کے پھر, پھر پھینکا گیا اس آگ اور یہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کراچی میں کیا تو یہ جو کسابت قلبی ہے یہ کسی درندے کے اندر بھی نہیں ہوتا انسان جب گرتا ہے اسفل ساتری لکت خلق نل انسان تقویم سمر اسفل نہ ہو اصفلوں میں سب سے نیچے جاتا ہے تو تمہارے اس کے بعد دل سخت ہوتے چلے گئے اور وہ سختی کیسی ہے پہیا کل ہجارت اوشد و کسواں وہ پتھروں کے مانندے بلکہ ان سے زیادہ سخت اس لیے کہ پتھروں میں تو ایسے بھی ہوتے ہیں نما یا تفد ادھار ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں پتھر میں سے پانی برامد ہوتا ہے چشمے پھوٹتے ہیں وہ نمین ہالما یا شک کا خوفا یقر و ایسے بھی ہیں جو شک ہو جاتے ہیں پتھر اور پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے وہی نمین ہالما یہ بے من, مِنْ خشیت اللہ چٹانیں گرتی ہیں اللہ کے خوف سے چٹانیں منہدم ہو جاتی سرنگو ہو جاتی وہ اللہ و بے غافل اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو اب یہ ہے گرحقیقت سم مقصد فقص علوم ہوں کثیر یہ فسق اور فجور اس کا نتیجہ ہے کیونکہ ظاہر بات ہے اس وقت یہودی موجود تھے مسلمانوں کے سامنے ان کی جو بھی سیرت اور کردار ان کے جو بھی معاملات تھے اس سب ان کے سامنے تھے لہذا کافی تھا اشارہ کر دینا اسی لیے میں نے ارض کیا تھا کہ ان صورتوں میں اہل کتاب کا تذکرہ بھی اگر ہے تو بطور نشانے بڑھتا ہوں اس کے بعد اب اگلی آیت کوئی میں نے ارد کیا نا کہ تشویق کو ترغیب اور ترہیب ڈانٹ ڈپٹ لیکن پھر حوصلہ افزائی یہ دونوں چیزیں لازم ہیں کسی بھی تربیت کے لیے کسی بھی تعلیم کے لیے ڈانٹ ڈپٹ بھی ضروری ہے زجر بھی ضروری ہے تمبی بھی ضروری ہے تحدید بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ہی پھر تھپکی بھی دی جانی چاہیے حوصلہ بھی بڑھایا جانا چاہیے گھبراؤ نہیں اگر واقع تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے دل سخت ہو گئے دلوں کے اندر بھی رانی ہے ایمان نہیں ہے ہم کہاں کس مبالتے میں ہیں کہ ہم مومن ہیں اگر یہ احساس ہو جائے تو یہ احساس بھی بہت قیمتی ہے اس کو بھی بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامو کہیں یہ لمحہ جو ہے یہ بھی نہ جاتا رہے کہیں پھر کوئی لوری دے کر تھپک تھپک کر سولا نہ دے تمہارے اپنے اندر سے تمہارا نفس یا کوئی شیتان رئیم کی طرف سے تمہیں کوئی تھپکی نہ مل جائے لہذا اب فرمایا اے ان اللہ یہ لڑ بعد دما جان لو اللہ تعالی زمین کو اس کے موت کے بعد مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تمہارے دلوں کی زمین اگر ویران ہو گئی ہے اگر تم محسوس کرتے ہو کہ نورے ایمان سے وہ خانہ دل جو ہے خالی ہو گیا ہے تو گھبراؤ نہیں مایوس نہ ہو لا تخلا تو بھی راح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتے اللہ تعالی زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد بے آب و گیا زمین پڑی ہے کہیں آسار زندگی کے نہیں ہے ویرانی ہی ویرانی ہے بارش برستی ہے وہیں پر سبزہ ہے مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساکی بہت پیارا وہ شیر ہے یہ جب توبہ کر لی تھی جگر صاحب نے پینے پلانے سے تائب ہو گئے تھے پھر جو انہوں نے ساکی نامہ کہا ہے رگوں میں بھی کبھی صحبا ہی صحبا رقص کرتی تھی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن انسافی کبھی ہمارے رگوں کے اندر شراب جو ہے وہ گردش کرتی تھی اب زندگی گردش کر رہی تو یہ کہ یہ ہر طرف جو ہے ویرانہ موت کا سسما اور آپ کو معلوم ہے جہاں اس طرح کی ویرانیوں نہ کوئی پرندہ آئے گا کاہے کچھ چہچا آئے گا کیا ہے وہاں پر جس کے لیے وہ آئے گا لیکن یہ کہ بارش برستی ہے ہریاول ہے اب یہ کہ پرندے بھی آ رہے ہیں آپ کو زمین پر بھی وہ نینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حشرات الارض بھی ہے یہ ساری حیات کہاں سے آ گئی تو اگر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے تو پھر مایوس ہونے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ جیسے کہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے گویا کہ یہاں پر اس کے لیے اسی طرح وہ تمہاری دلوں کی مردہ زمین کو بھی حیات تازہ ایمان کی دور سے منور کر دے گا ایمان کی لہلہاتی ہوئی فصل جو ہے وہ تمہاری اسی کشتے زمین کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیدا ہو جائے گی قد بینا لکم و لایا تعقلون ہم نے اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر دی ہیں روشن کر دی ہیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو سوچو اسی سے سبق حاصل کرو مایوس ہونے کی بات نہیں ہے کمر ہمت کسو پر کمر لیکن اب اگلی آیت جو ہے اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ سلو کے یعنی یہ جو کیفیت ہے اس کا تصور کر لیجئے کہ ایک آدمی اپنے باطن میں جھانک رہا ہے اسے محسوس ہو رہا ہے کہ خالی ہے یہاں پورے ایمان نہیں ہے مایوس نہ ہو اسی زمین میں ایمان کی فصل نہلا سکتی ہے لیکن کوئی ہل چلانا پڑے گا وہ ہل چلانا ضروری ہے وہ ہل کون سا ہے اکرد اللہ کردن حسنا لهم لهم اجر ال کری یقیناً سب کا دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو قرض دے اللہ کو قرض حسنہ نوٹ کر لیجیے اسی میں وہ آئے ہم پڑھ چکے ہیں آج بھی اس کا حوالہ آیا تھا پچھلی دشست میں منزل اللہ کرز الحسنہ سورت اغابل میں بھی آیا ان تکرد اللہ قرض السنائف لکم و یکفر لکم اللہ و شکور الحلی بھی لاسٹ بٹ ون آئے تھے وہ الفظ آ رہا ہے بار بار اس کا ایک تو فلسفہ سمجھ لیجئے چونکہ دنیا کی محبت جو دو حصوں میں منقسم کر کے ہم نے سمجھی ایک ہے علائق دنیاوی کی محبت ہے ایک مال و اسباب دنیاوی کی محبت ہے اس کو یکجا کریں گے تو دنیا کی محبت میں سب سے زیادہ جس کو اس کو سمبولک حیثیت حاصل ہوگی وہ مال کی محبت ہے مال سے دنیا ہے آپ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت حاصل کر سکتے ہیں بڑی سے بڑی آسائش حاصل کر سکتے ہیں تو مال کی محبت ہے اصل میں یہ سمجھئے کہ یہ بریک ہے جب تک یہ بریک نہیں کھلے گا گاڑی نہیں چلے گی آپ ایکسلوریٹر کو دبائے جا رہے ہیں بریک لگا ہوا ہے بھائی گاڑی نہیں چل سکتی یہ بریک اصل میں مال کی محبت ہے لنگ تنا براہ ترفکوم تو حمول تم نیکی تک ہی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ خرچ نہ کر دو وہ چیز جو تمہیں پسند ہے محبوب ہے وہ بھی نہیں جو دل سے اتر چکی ہو وہ نہیں جو محبوب ہو اور یہ اس قدر بات ہے چوتھے آپ آ کی پہلی آیت ہے لام نون کے ساتھ جو نفی آتی عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید ممکن لنگ تنال البر ہرگز نہیں رسائی حاصل کر سکتے نیکی تک مخل کے ساتھ اور نیکی ناممکن آپ کرتے رہے یہ ہمارا درس نمبر دو ہے اس منتخب نصاب کا زاہد ہو جائیں گے آپ عابد ہو جائیں گے نیک نہیں ہوں گے اگر یہ مخل کا, کا بریک لگا ہوا ہے نیک اور شے ہے اللہ کے نزدیک لندنازل بل آپ محدث ہو سکتے ہیں مفتی آزم ہو سکتے ہیں آپ مفسر ہو سکتے ہیں بڑے عالم ہو سکتے ہیں نیک نہیں ہو سکتے اگر یہ بریک لگی ہوئی ہے ہر لفظ کی اپنی کونوٹیشن ہے عابد زاہد عالم فاضل محدث محقق وہ چاہتے آپ کہہ لیں لن تنا برحتا تن مما تحبون ہرگز نہیں رسائی حاصل کر سکتے نیکی تک جب تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ شے جو تمہیں محبوب ہے پسند ہے اسی کو دین میں رکھیے کہ یہ سلوک قرآن کی شرط اول یہ ہے یہ حل چلانا پڑے گا دل سے مال کی محبت کو نکالنا ہو یہی بات ہے کہ جو سورت البلد میں آئی ہے اس کا اصل میں جو ہے در حقیقت مسنا یا وضاحت سورت بلد میں فلقت تحمل العقبہ بڑے ایک شکوے کے انداز میں اللہ تعالیٰ گلا کر رہے ہیں ہم نے انسان کو کیا کیا نعمتیں دی علم لہین عینین لسانم و شفتین و نجدین کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں لیکن یہ کم ہمت تھوڑ دے دفلتا حامل آ یہ گھاٹی کو عبور نہیں کر سکا یہ گھاٹی ہے ایک باٹل نیک ہے جسے میں بریک کہہ رہا ہوں اس کو آپ بوٹل نیک بھی سمجھے ایک باٹل نیک ہے اس سے نکل جائیں گے تو آگے راستہ کھلا ہے گھاٹی ہے ایک اوکھی کاٹی مشکل پینڈا اشنیا اسہارا تھا ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے جو جماعت اسلامی کے ایک ہوتے تھے عبداللہ اللہ صاحب بڑی پیاری نظم تھی تو یہ اوھی گھاٹی جو ہے اس کو امور کرنا مشکل ہے فلک تحمل اقبا وباد را کم القبہ جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے فٹ کو کسی غلام کی گردن کو غلامی سے آزاد کرا دینا او اتام ان سی یومنزی مسغبتن یا کھانا کھلانا فاقے کے دن تحت کے دن جب اپنے بھی لالے پڑ رہے ہوں اگر گودام اپنے بھرے ہوئے ہیں تب آپ نے لگر کھول دیا اور بات ہے جب اپنے بھی لانے پڑے ہوئے ہو تب کسی بھوکے کو کھانا کھلانا فکو رقبت او اتام فی مسغبت یتیم انزا مقربت انزا مطربا کسی یتیم کو جو کرابت دار بھی ہے کسی مسکین کو جو, جو کہ مٹی میں مل رہا ہے رل رہا ہے یہ ہے گھاٹی اس گھاٹی کو اب وہ ربور کر لیا یہ بہت اہم مقام ہے اور بہت کم لوگوں کی جو ہے اس طرح گہرائی میں نظر وہاں گئی ہے کہ اس کے بعد نظر ہے سم سم من نا مین الزینا سو بس صبر و اس گھاٹی میں سے گزر کر جو ایمان لایا ہے وہ ہے اصل میں پھر اس کے لیے تو راستے کھلے پڑے ہیں نا من الزینا منو دیکھیے ایک ہے ابو بکر وہ ایمان لائے ہیں وہ مال کی محبت سے پہلے سے فارغ ہے ایک وہ شخص ہے جو مال کی محبت لیے ہوئے ایمان لایا ہے وہ منافق بنے گا جب تک کہ اپنے اس مال کی محبت اس جو نجاست ہے اس سے اگر اپنے دل کو پاک نہیں کرے گا تو سوائے نفاق کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا بریک کھولنا پڑے گا فلک کا حمل آقبہ وبا آدرا کا بہرحال یہ ہے اب اس میں نوٹ کر لیجیے یہ الفاظ اور ویسے اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے دیکھیے ایک لفظ آیا ہے اب تک انفاق ببا لکم اللہ تنفقوفی سبھی للہ امفاقی سبھی للہ ایک لفظ آیا اللہ کو قرض حسنا دینا من اللہ قرض الحسن یہاں پر بھی آ گیا بکرد اللہ ایک لفظ آیا صدقات یہ صدقہ کس کو کہتے ہیں عام طور پر تو یہ صدقے کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کسی اچھے سینس میں نہیں ہوتا صدقہ اصل میں صدر سے بنا ہے کسی کے انسانیت کی صداقت کا ثبوت ہے یہ انسانیت کی صداقت کہ آپ کسی فیلو ہیومن بینگ کو بھوکا دیکھیں تو اسے کھانے میں شریک کریں کسی تکلیف میں دیکھیں اور اگر ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کی تکلیف کا اضارہ کر سکتے ہو ادھر متوجہ ہو جائیں وہ رافت جس کو میں نے کہا رافت اور رہما یہ اگر نہیں ہے انسان میں تو وہ پھر وہ حقیقی انسان ہی نہیں ہے اسی لیے فرمایا حضور من یحرم حرم فقد حرم رل کل جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم خیر کہاں سے آئے گا کٹھور دل سنگ دل انسان اس کے پاس خیر نہیں آ سکتا وہ لاکھ اپنے اوپر تقوی کے اور دینداری کے جو ہے لبادے اوڑھ لے اور مسجدوں کو قالین بھی فراہم کر دے اور, اور چندے دے دے بڑے بڑے جو چاہے کر لے سنگ دل انسان من یوحرم الرف فقت خورم الخیر اللہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا اور لن تنال البر راحت تاطم سے قومی تو اب ان دو اصل میں کیٹیگریز کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے ایک ہے مال خرچ کرنا اب نو کی داد رسی میں تکلیف دور کرنے میں کھلانے میں فقراء مساکین بیواؤں یتیموں اور مکروزوں کے لیے مال خرچ یہ ہے صدقہ اور یہی مین ہے اصل میں زکات کا مصرف بھی مین یہی ہے اگرچہ زکات کے مصرف میں فی سبیل اللہ بھی ہے لیکن وہ آٹھ میں سے ایک ہے مین مصرف جو ہے در حقیقت زکوت کا وہ یہ اسی لیے جو زکوات کے مسارف پر آئی ہے سورج توبہ میں وہاں لفظ و آیا ہی نہیں صدقات آیا نمبر صدقات اور للف تو صدقہ اور زکوٰ ایک طرف کر لیجئے ایک اللہ کے دین کے لیے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے ساد و سامان فراہم کرنے کے لیے بال خرچ کرنا یہ ہے انفاق سی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں انفاق اور یہی ہے قرض حسنہ اللہ کو اس لیے کہ یہ تو ذاتی معاملہ ہے اس کا اس لیے آگے چل کر اسی صورت میں آپ دیکھیں گے اللہ انہیں اپنا مددگار قرار دیتا ہے میری حکومت قائم کرنے کے لیے تم اگر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آ گئے ہو تو میرے مددگار ہوئے نا آپ غور کیجئے ہندوستان میں جو شیت آئی کب آئی ہندوستان میں یوں سمجھئے کہ پورے تین سو برس تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد شیئت کا نام و نشان نہیں تھا خالص سننی مسلمان ملک تھا یہ بارہ سو چھے میں حکومت قائم ہوئی ہے دلّی کے اندر ویسے تو اس سے پہلے بھی جو بھی یہ علاقہ جو ہمارا ہے تو اسے بہت پہلے دارال میں داخل ہو چکا تھا دہلی میں حکومت قائم ہوئی ہے بارہ سو چھ میں پندرہ سو چھبیس میں آیا ہے بابر بابر کا بیٹا ہومایوں ہے سبا تین سو برس تک یہاں شیعیت کا نام نہیں تھا لیکن جب شیر شاہ سوری نے شکست دی بھاگنے پر مجبور کر دیا ہمایوں کو اب گیا ہے ایران وہاں سے شہنشاہ تہماش کے فوجی لے کر آیا ہے یہ جو یہاں پہ کزلباش کہلاتے ہیں یہ کزلباش کون ہے یہ اس تھے ایران سے اور ان کے ساتھ شیت آئی اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو مددگار تھے محسن تھے ہمایوں کے جنہوں نے دوبارہ تخت دہلی لے کر دیا ہے جنہوں نے حکومت ہند دوبارہ ان کو ریسٹور کرائی ہے اس سے بڑا محسن کون ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد سے مغلیہ دربار پر جو غلبہ ہوا ہے تشیعوں کو اس کے بعد ہندوستان کے اندر شیت جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی تو یہ ہے احسان اب آپ اسی کو برخیاض کیجیے اللہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہے ظہر الفساد فل بربہ آپ وفادار بن کر اللہ کے اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہے ہیں تو آپ اللہ کے مددگار ہوئے کہ نہیں ہوئے یہی ہے جو سورہ صف کی آخری آیت ہے اور اس سورہ مبارکہ کی بھی جو اصل آیت ہے سب سے عظیم ترین آیت وہ اسی پر ختم ہوگی بولے یا نمگوا ہوں میں سرہو ارسول اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں مددگار ہو گئے اور سورج صف ختم ہوئی یا یو اللہ امن انصار اللہ اللہ کے مددگار بنو کما کالا عیسب نریم الحوارین انصاری اللہ جیسے کہ عیسا نے کہا تھا ابن مریم نے اپنے حواریین سے کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف تو اللہ کے بھی مددگار رسول کے بھی مددگار تو یہ دو مدیں جو ہیں انہیں علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے ایک ہے جو بھی ہو ہیں ہے مساکین ہیں یتیم ہیں بیوائیں ہیں محتاج ہیں مقروض ہیں غلام ہیں ان کو ان کی مدد ان کی احتیاج کو رفع کرنا ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ ہے صدقہ اور خیرات اس آیت میں دونوں کو لے آئے ان المصدقین اولمصدات یہ تو صدقہ کا ہوا وہ اقرب اللہ قرض الحسن اب یہاں پر بھی محظوف ماننا پڑے گا ول لذین اقرد اللہ قرض الحسنا اس لیے کہ اسم پر فعل کا عطف براہ راست نہیں آتا تو یہاں محضوف ہے اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو قرض ہنسنا دے یعنی اللہ کے دین کے لیے اس کی سربلندی کے لیے یقامت دین کے لیے غلبہ دین حق کے لیے حکومت الحیہ کے قیام کے لیے نظام خلافت کو برپا کرنے کے لیے یوزاف الحم الحم مجرم کریم ان کے لیے بھی دگنا کیا جائے گا بڑھایا جائے گا. یہی لفظ پہلے بھی آیا ہے منزلزی یقر اللہ قرضل حسن ان فیوزار اف لہو و لہ اجر ال کریم اور سورت تغاب ان کی لاس بٹ بٹون آیا ان تقرض اللہ قرض حسنا یوزاڑ افو لکم و یقر لکم و اللہ وہی الفاظ یہاں ہے یضاعف و لہم و لہم اجر کریم ان کے لیے بڑھوتری ہوتی رہے گی اضافہ کیا جاتا رہے گا اور اضافی طور پر حجر کریم مزید ہے مستضاد ہے جو اصل مال ہے تمہارا وہ تو بہت بڑا ہوا ملے گا ہی مزید اللہ کی طرف سے بہت باڑ عزت جو بدلہ ملے گا وہ بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ملے گا اللہ وفق قلوبنا من النفاق باہر من نامن الفاق و مال نامن ال ریا و نامن القم وایون نامن الخیانہ الصدور آمین یا رب العالمین